باللہ من شیپون رضیم بسم اللہ وحمن الرحیم خواتین حضرت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نفرت پروگرام احکام شریعت اور روزوں سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں ہمارے مسائل چل رہے تھے روزے سے ٹوٹنے سے متعلق ہمارا جو پہلا پروگرام ہوتا ہے آٹھ سے نو بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اس میں بھی تقریباً یہ مسائل بیان کیے تھے لیکن چونکہ ہمارے یہ رات کا پروگرام باہر کے بہت سے ممالک میں دیکھا جاتا ہے اور آٹھ سے نو بجے کا ٹائم ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا اس وقت کثیر لوگ دیکھتے ہیں تو ہم دوبارہ ان احکام کو بیان کریں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت یورپ کنٹریز میں فارغ ہونے کے بعد ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور مسائل سیکھنے کے متمنی ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ تین چیزوں سے اصولن روزہ ٹوٹتا ہے ایک جسم کے سوراخوں کے ذریعے کسی چیز کا داخل بدن ہونا دوسرا وامٹنگ یعنی قے کے ذریعے الٹی کے ذریعے رودے کا ٹوٹنا اور تیسرا کسی بھی ایسے ذریعے سے ایسی, بھی، ایسی چیز سے کہ جس سے غسل واجب ہو جاتا ہو یعنی جان بوسے کو ایسا کام کرنا جس سے غسل واجب ہو جائے تو اس سے بھی رودا ٹوٹ جائے کرتا ہے ان میں سے پہلی چیز جو منافظ بدن کے ذریعے کسی شہ کے اندر داخل ہونا یہ آپ کو بتایا تھا کہ آنکھ اور حل کے درمیان باقاعدہ ایک روٹ ہے ناک اور ہلق منہ تو ہوتا یہ حلق سے خرابہ ہوتا ہے تو ان میں اگر کوئی دوا ڈالی یا ان کے ذریعے غذا کو اندر اتارا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے آنکھ میں اگر دوا ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا ناک میں دوائی وغیرہ ڈالے ٹوٹ جائے گا اس طرح کچھ کھانا پینا کیا جان بوجھ کر یا خطا ان جیسے ہم نے بتایا بھول معاف ہے لیکن اگر روزہ یاد ہے اور پھر کوئی ہم نے عمل کیا چاہے روزہ یاد ہونے کے بعد غلطی سے کیا ہو یا جان بوجھ کر کیا ہو ہر صورت میں رودا ٹوٹتا ہے تو اس طرح منہ سے کوئی دوائی اتاری انہیلر وغیرہ جیسے دمے میں یوز کرتے ہیں تو یہ شران جائز نہیں ہوگا اس سے رودا ٹوٹ جائے گا اس میں آپ کو پہلے ہمارا یہ چیز رہا تھا, چل رہی تھی اور اس میں کئی ہم نے چیزیں بتائیں کہ مثلا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے بچنا ممکن نہیں ہوتا تو وہ اگر بغیر انسان کے ارادے کے اندر اتر جاتی ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا مثال کے طور پر آپ نے سہاری بند کی اور کوئی چیز داڑ میں یا دانتوں میں فسی رہ گئی جیسے بوٹی ہے یا روٹی کا ٹکڑا ہے اور وہ حلق میں تھوک کے ساتھ مل کر اتر گیا غیر محسوس طریقے سے تو روزہ نہیں جائے گا یعنی اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو ہمارے یہاں تو پاکستان کا معاملہ غائب ہندوستان وغیرہ کے بھی چھوٹے ممالک جو ہیں بظاہر جن میں اتنی احتیاط پسندی نہیں ہوتی ہے ان میں دھواں بہت کثیر ہوتا ہے بسیں دھواں اڑاتی ہیں تو ان کا دھواں غیر ارادی طور پر اندر چلا گیا تو اس سے رودا نہیں ٹوٹے گا ہاں ارادہ اگر ہوگا تو ٹوٹے گا مثال کے طور پر پہ سگریٹ پیتے ہیں یہ ارادتاً دھواں اندر لے جانا ہے اس سے ٹوٹ جائے گا یا کسی نے اگر بتیس سلگائی اور اس کے قریب ناک کر کے لمبا سانس کھینچا اور اس کے دھویں کو اندر لے کر گئے تو یہ بھی قزدن اور ارادتاً دھواں اندر لے جانا ہے اس سے ٹوٹ جائے گا لیکن ویسے اگر آپ نے اگر بتی کسی دوسرے مقام پہ سلگا دی ہے اور اس کا دھواں فضا میں پھیل چکا ہے اور آپ ارادے کو اندر لے جانے کا ارادہ قصد نہیں کرتے ہیں ویسے ہی مطلب آپ بیٹھے ہیں مسجد میں یا گھر میں اور دھواں ناک میں چلا گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا دوسری چیز تھی طے الٹی وامٹنگ وغیرہ اس سے روزہ ٹوٹنے کے لیے تین شرائط ہوتی ہیں یہ تین شرائط جمع ہوں گی تینوں شرائط پائی جائیں گی تو روزہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں جن میں سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان کو روزہ یاد ہو دوسرا جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کیا ہو کہ جس سے ومیٹنگ ہو اور تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ قید یا الٹی اتنی کثیر آئے کہ جس کو روکنا بے حد مشکل ہو یعنی منہ بننا ہو اتنی کثیر الٹی آئے کہ اس کو آسانی سے روکنا ممکن نہ ہو تو یہ تین شرطیں جب جمع ہوتی ہیں تو قید سے روزہ ٹوٹے گا نمبر ایک روزہ یاد ہو نمبر دو میٹنگ کے لیے جان بوجھ کر کوئی عمل کیا ہو اور نمبر تین اتنی کثیر ہو کہ منہ آسانی سے بند نہ ہو سکے لہذا ان تین میں سے ایک بھی چیز نہیں پائی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا مثلا جان بوجھ کر قید کی اور ہے بھی منہ بھر لیکن روزہ یاد نہیں تھا نہیں ٹوٹے گا روزہ یاد تھا لیکن جان بوجھ کر نہیں کی بلکہ ویسی طبیعت بگڑی اور ومیٹنگ ہو گئی یا جیسے پریگنسی میں بہنوں کو الٹی وغیرہ ہو جاتی ہیں تو یہ چونکہ خود بخود ہوئی ہے ارادے سے قصد نہیں ہوئی تو نہیں جائے گا اور اسی طرح اگر تھوڑی بہت ہوئی زیادہ نہ ہوئی منہ بھر نہیں ہوئی اس کو جو زیادہ کثیر آتی ہے اس کو منہ بھر پہ کہتے ہیں تو کثیر اگر نہیں آئی تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا ایک کالر ہمارے ساتھ میں پہلے کال لیں گے پھر مسائل کنٹینیو رکھیں گے السلام علیکم السلام حضرت مجھے زکوٰۃ کے متعلق سوال کرنا تھا کہ زکات جی. آپ سے سنا تھا کہ جو کسی کو تحفہ کہہ کے دے سکتے ہیں اگر جی. کوئی یہ مالی امداد ہم سے مانگے اور یہ قید لگائے کہ زکوات جو ہے مطلب مجھے زکوات کے پیسے نہ دیجیے گا جی تو پھر ہم کیا ان کو جو نا تحفہ کر کے دے سکتے ہو اس کے علاوہ کو کوئی حل بھی نہ ہو جی. تو اس کے بارے دعا میں میں دعا زکاتے وعلیکم السلام ایک اور کال لیتے ہیں پھر آپ کو جواب دیں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام مختہ میں جرمنی سے بات کر رہی ہوں جی شاد فرمائیے میرا آپ سے سوال ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ مغرب کے ٹائم پہ یا پھر بارہ بجے دوپہر کے ٹائم پہ بچوں کو قرآن ساتھ نہیں پڑھانا ہاں چاہیے اچھا تو اس کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے اور دوسرے میں نے پوچھنا ہے کہ خاص عیام میں بچوں کو کیا قرآن ہاں ساتھ پڑھا سکتے ہیں और... اور اور مجھے چلے پھر دوبارہ کر لیجئے گا دیکھیں اگر کسی نے منع کیا کہ مجھے زکوۃ مت دینا تو بعد بات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عزت نفس اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ زکات لے ایسی صورت میں آپ اب بھی انہیں تحفہ کہہ کر دے سکتے ہیں کیونکہ جب وہ پہلے زکوات تھی آپ تحفہ کہہ کر دے رہے تھے فقا نے اجزت دی تھی کسی کی عزت نفس کا لحاظ رکھنے کے لیے تو اب بھی وہی ایک ارادہ آپ کا ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ نہ کہیں کہ یہ زکوات نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے زکات مت دینا ویسے میرے انداز کر دیں آپ کے ٹھیک ہے اچھا یہ لیجیے پھر آپ کو یہ تحفہ ہے اب آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ زکات نہیں ہے بلکہ آپ اچھا ٹھیک ہے یہ تحفہ پھر بھی آپ وہی بالکل جملہ کہہ رہے ہیں اب وہ شخص آپ کے لہجے سے ایسا سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ نہیں لیکن آپ دے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو آپ کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے کسی شرحی فقیر کو دے دیں ہیلا شرح جس کو کہتے ہیں وہ آپ کو دے دے واپس تحفہ تن دے دے اب آپ اسے تحفہ کہہ کے دے دیں لیکن لمبا پروسیس ہے تو آپ اسی طرح تحفہ کہہ کر دے دیجیے انشاءاللہ شاء ادا ہو جائے گی یہ ایک پہن نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوپہر میں یعنی زوال کے وقت اور مغرب کے وقت میں بچوں کو قرآن مت پڑھائیں تو قرآن پڑھانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے یہ صرف زوال کے وقت میں اور غرب آفتاب کے وقت سجدہ کرنے کی حقیقت ممانعت ہے کیونکہ ان اوقات میں کفار جو تھے وہ سورج کی پرستش کرتے تھے پوجا کرتے تھے تو طلوع آفتاب کے وقت بھی زوال کے وقت بھی اور غروب آفتاب کے وقت بھی تو نبی کریم نے سجدہ کرنے سے منع فرمایا تاکہ ان کفار کے ساتھ عبادات میں مشابہت نہ ہو جائے اور قرآن پڑھنا کوئی ان سے کسی عبادت کی مشابہت نہیں لہذا پڑھا سکتے ہیں اور اس طرح آپ نے فرمایا خاص ایام میں قرآن پاک کی پڑھانے کی شرعی حیثیت کیا ہے تو ایک تو بچوں کو قاعدہ پڑھانا ہوتا ہے اسے جو قرآن پڑھنا کہہ دیتے ہیں اس میں ایک ایک لفظ علیہ لکھے ہوتے ہیں چاہے وہ قران الفاظ کیوں نہ ہوں لیکن وہ قرآن نہیں کہلائے گا لہٰذا وہ تو ایام مخصوصہ میں بالکل پڑھا سکتے ہیں اور اگر باقاعدہ سپارے ہیں بچوں کے شروع ہو چکے ہیں وہ آپ پڑھا رہی ہیں تو ایام مخصوصہ میں قرآن کی پوری ایک آیت کسی بھی صورت کی ایک آیت پوری اگر آپ پڑھیں گی تو وہ قرآن پڑھنا کہلائے گا اور گناہ ہوں گی لہذا یا تو آپ یوں کریں کہ اپنا متبادل کو رکھیں ان ایام میں وہ پڑھا دیں اگر ایسا ممکن نہیں آپ ہی نے پڑھانا ہے تو پھر پوری آیت ایک ساتھ نہ پڑھیں بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھائیں رک رک کر مثلاً الحمد للہ اور العالمین تو اب یہ علیحدہ علیحدہ ایک ایک لفظ کہلائے گا پوری ایک آیت نہیں کہلائے گی اس طرح توڑ توڑ کر یا ہجے کرا کے آپ پڑھائیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ بڑی ذمہ رہیں گے ہمارا مسئلہ چل رہا تھا آ, وضو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں لیکن آ, بریک کا وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ مسائل بیان کریں گے مختصر سے بریک کے بعد رحمد رحیم ایک لیتے ہیں پھر شرح جوابات السلام علیکم وعلیکم السلام جی. آ, مفتی انکل مجھ سے, مجھے نا تین سوال کرنے تھے جی جی کیجیے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے جو یہ اکاؤنٹ ہوتا ہے نا جو فکس ڈپازٹ میں بینک پیسے رکھواتے ہیں تو اس میں کسی کی خاتون کے اگر پانچ چھ سال سے پیسے رکھے ہوئے ہوں تو اس پہ زکاط اس کو پہلے نہیں پتا تھا کہ اس کو زکا دینی ہے تو ابھی آپ کے پروگرام ٹیک کیئر نا ابھی پتا چل گیا ہے جی تو اس کو کیسے ادا کرنی ہوگی اور دوسرا سوال یہ ہے اگر کسی دو بچے ہیں ان کے انکل نے ان کے نام کتنا فکس ڈپوز میں پیسے جمع کر رہے ہیں ابھی ان کو یعنی دس سال گزر گئے اچھا تو اب وہ کیا, ابھی وہ یعنی اس میں اس ایج کو نہیں پہنچے کہ وہ بینک سے نکلوائے جی جی سورت میں کیا ہوگا کیا ہوگا مطلب زکاطے ہوگی کہ نہیں ہوگی اور جب وہ نکل پائیں گے تو وہ پروفیٹ کے ساتھ اس پہ زکاط ہوگی یا پھر یعنی جو اوریجنل جو اماؤنٹ تھا پھر کروایا تھا اس پہ درخواست ہوگی بچوں کی عمر کتنی ہے یعنی بچوں کے اوپر دو لاکھ پہلے بچوں کی عمر عمر کتنی ہے وہ چودہ پندرہ سال ہے دو کی چودہ پندرہ سال ہاں دونوں کی ایک کی چودہ سال ہے اور دوسری کی سترہ سال ہے ٹھیک ہے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر شریف فقیر ہمارے محلے میں ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اس سے ہم تو پھر ہم کسے دیں کسی ادا کریں مطلب شرعی فقیر رشتے دار ہیں نہیں ہے نا ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بھی نہیں ہے اور ہمارے محلے میں بھی نہیں ہے ہم تو آتے ہی جاتے تو پھر کسی ادا کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرتا ایک یہ سوال پوچھا کہ کے... بھائی نے اور پھر کوئی سن کچھ آگے تھے ہمارے پاس ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص گھر میں تراویح ادا کرتا رہے تو کیا یہ صحیح ہے یاد رکھیے کہ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علل کفایہ ہے یعنی اگر محلے کے کچھ لوگ مسجد میں جماعت تراویح قائم کر لیں تو باقی سب بری ذمہ ہیں یعنی سب کا حاضر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے جیسے عام فرض کی نمازیں ہوتی ہیں کہ ان میں جماعت واجب ہے تراوی میں اگر جیسے کچھ دس بارہ آدمی جمع ہو گئے مسجد میں تو پھر اگر کچھ جان بوجھ کر بھی اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھا جائے تو ثواب زیادہ ہوتا ہے پھر یہ کہ ہمت رہتی ہے گھر میں تھوڑی سستی آتی ہے اور جماعت نماز اکثر نکل جاتی ہے ایسے لوگوں کی جو گھر میں پڑھتے ہیں لیکن اگر اتمنان ہے وہ نماز گھر میں پڑھتا ہے تو پھر جماعت سے پڑھنا بھارت واجب نہیں ہے اور ایسے شخص کو ملامت نہیں کر سکتے کہ آپ گھر میں کیوں پڑھ رہے ہیں وہاں پر آگے کیوں نہیں پڑھتے اس کو شریعت نے اجازت دی ہے وہ گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے ایک مسجد کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی حضور میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں اچھا جی, جی یہ پوچھنا ہے کہ جہاں پہ کیا ہے، وہ آٹھ جاتی ہے اچھا اس کے بعد وہ بتر پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اپنی جیت پوری کرنا چاہوں کے جماعت کے ساتھ آگ پڑھنے کے بعد اب بھی میں چھوڑنا نہیں چاہتا میں وہ لمبی اچھی گہا کرتے ہیں وہ مجھے پسند ہے بہت جی جی کیا کروں میں ان کے جماعت کے ساتھ بتر پڑھ کے آ کے باقی اپنی بارہ پوری کر سکتا ہوں آ کے نہیں مجھے بہتر جماعت کے ساتھ چھوڑ دینے چاہیے اور بارہ باقی پوری کر کے پھر بہتر پڑھنے چاہیے یہ مسئلہ ٹھیک ہے میں ایک سوال کیا بھائی نے کہ ایک صاحب ہیں وہ افیم کا نشہ کرنے کے بعد مسجد چلے جاتے ہیں تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی تو دیکھیں پہلے نشے کی تعریف ذہن میں رکھی کہ نشے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی عقل کا اتنا معوف ہو جانا ایسا عقل کا ظاہر ہو جانا کہ سامنے اگر عورت کھڑی ہو تو یہ نہ پہچان ہو کہ ماں ہے بہن ہے بیوی ہے بیٹی ہے کون ہے اور میں کیا بول رہا ہوں کچھ سمجھ میں نہ آئے قدم اس کے لڑکھڑائیں اور اس کا ذہن گم ہو یہ ہے حقیقت تو اگر اس شخص نے افیم اتنی مقدار میں کھا لی کہ اتنی اس کی عقل معاف ہو گئی تب تو نماز کے لیے اس کا آنا شرح جائز نہیں ایسی حالت میں نماز پڑھے گا تو حالت نشہ میں نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ کچھ پڑھ نہیں سکے گا اٹھ پٹانگ مارے گا اور اگر اس کی عقل سلامت ہے چاہے افیم کتنی کثیر مقدار میں اس نے کھائی ہو عقل سلامت ہے تو اس کی نماز بہرحال ہو جائے گی اب یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی افیم چونکہ اس کے پیٹ میں ہے یا کسی نے شراب پی یا خوش آواز ہے تو وہ نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ شراب ایک نجست چیز ہے اس کے پیٹ میں موجود ہے نماز کیسے پڑے گا تو یہ ایک غلط خیال ہے اصل چیز نشے کا ہونا یا نہ ہونا ہے شراب کی موجودگی یا ادم موجودگی نہیں ہے ورنہ شراب ہی کو چھوڑ دیجئے آپ بتائیے آپ کے بدن میں خون ہے کہ نہیں ہے کہیں نہ کہیں جسم میں پیشاب ہے کہ نہیں ہے کہیں نہ کہیں مطلب فضلات اور گندے مادے ہیں کہ نہیں ہیں تو پھر ان کے ساتھ نماز کیسے ہو رہی ہے تو گندگی تو انسان کے بدن میں موجود ہے لہذا اگر کسی نے شراب پی بھرال تو شراب پینا حرام اور گناہ کبیرہ ضرور تھا لیکن اس شراب کی میدے میں موجودگی نماز کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی جبکہ نشہ نہ ہو یہی معاملہ افیم کا ہے ایک مزید یہ کوشچن کیا ہے کہ شیخ تھے ہمارے یہاں پاکستان کے انہوں نے سوال کیا کہ حالت روزہ میں انجیکشن لگانے کی شرح حیثیت کیا ہے پھر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں انجیکشن یا ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا اس اختلاف کی وجہ اصل میں روزہ ٹوٹنے کے سبب میں اختلاف ہے کہ روزہ کیوں ٹوٹتا ہے تو بعضوں نے یہ کہا جو جمہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جسم کے سوراخوں کے ذریعے جب کوئی چیز اندر چلی جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اصل ہے سوراخ کے ذریعے چیز کا اندر اترنا تو چونکہ جب آپ انجیکشن لگاتے ہیں یا کوئی ڈرپ وغیرہ لگاتے ہیں تو چیز سوراخوں کے ذریعے نہیں جا رہی بلکہ رگوں اور مساموں کے ذریعے اندر جا رہی ہے لہذا روزہ نہیں ٹوٹے گا جب کہ دوسرے جو فکا ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے جب کوئی چیز اندر جاتی ہے مثلا سوراخوں کے ذریعے تو کیوں روزہ توڑنے کا سبب بنتی ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اندر جانے کے بعد جسم کو تقویت پہنچاتی ہے جیسے کھانا وغیرہ کھا لیا تو جسم میں قوت آئے گی اور یا وہ اصلاح بدن کا کام کرتی ہے یعنی جسم کی خرابی کو دور کرتی ہے جیسے آپ نے دوا وغیرہ کھالی تو ان کے نزدیک اصل علت تقویت بدن اور اسلحے بدن کا سبب بننا ہے لہٰذا وہ کہتے ہیں انجیکشن لگائیں گے تقویت بدن ہوگی اگر بیماری وغیرہ دور کرنے کے لیے لگائیں گے تو اسلحے بدن ہوگا پایا گیا لہذا روتا ٹوٹ جائے گا جب یہ اختلاف اس قسم کا ہو جائے تو ہمارا فتویٰ اسی پر ہوتا ہے میں اسی پر دینا پسند کرتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کسی مریض سے کہ انجیکشن یا ڈرپ کے بغیر آپ روزہ مکمل کر ہی نہیں سکتے ہیں اور اسے بھی یقین ہے تو ایسی صورت میں تو ان فقہا کے مسئلے پر عمل کرے جنہوں نے کہا کہ انجیکشن سے روزہ نہیں جاتا وہ ڈرپ وغیرہ انجیکشن یوز کرے اور روزے اپنے پورے کر لے اور اگر وہ ایسی حالت میں ہے کہ اس سے انجیکشن یا ڈرپ کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہے تو پھر محتاط مسئلے کو اختیار کرے ان فقاہ کے جنہوں نے کہا کہ ان سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے وہ استعمال نہ کرے تو یہ بہتر ہے بہرحال یہ جو ہے کہ کسی چیز کا داخل بدن ہو کر تقویت بدن اصلاح بدن کا سبب بننا تو اس میں یہ کم لوگوں کا قول ہے جمہور کا قول وہی ہے کہ بس منافذ بدن کے ذریعے کسی شے کا اندر اترنا اور ان کا قول قبی بھی محسوس ہوتا ہے اس لیے کہ جو پہلوان وغیرہ ہوتے ہیں یہ ورزش کرتے ہوئے جسم پر تیل وغیرہ ملتے ہیں اور وہ تیل خالی ملنا یوں نہیں ہو کہ کھال گرم کرنی ہوتی ہے بلکہ کھالوں میں جو سوراخ اور مسام ہوتے ہیں ان سے وہ تیل جسم میں جذب ہو جاتا ہے اور تقویتِ بدن کا سبب بنتا ہے تو اگر مساموں سے کسی چیز کا اندر داخل ہو کر تقویت بدن بننا بھی روزے کو توڑ دیتا تو پھر ان کے اوپر بھی فتویٰ یہی ہوتا کہ اگر آپ تیل کو بھی سر پہ یا ہاتھوں پہ ملیں گے اور وہ تیل جسم میں یا سر میں جذب ہو جائے گا تو روزہ ٹوٹنا چاہیے لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں اسی طرح جب ہم روڈ دھوئے کا مسئلہ ہے کہ کسی نے جان بوجھ کے سگریٹ بھی مثال کے طور پہ سب اس پر متفق ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا حالانکہ یہ دھواں اندر جا کے نہ تو تقویت بدن کا سبب بنتا ہے نہ اصلاح بدن کا سبب بنتا ہے بلکہ الٹا نقصان پہنچاتا ہے اس کے باوجود روزہ ٹوٹنے کا حکم ہے تو معلوم ہوا کہ اصل تو منافذ بدن سے کسی شے کا داخل بدن ہونا ہی روزے کے توڑنے کا صحیح سبب ہے تو اس سے آپ مسئلے کا نتیجہ نکال سکتے ہیں ایک بھائی نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا سنت دو رکت پڑی تھی ایک, ایک آدمی پیچھے آیا اس نے سوچا شاید میں فرق پڑ رہا ہوں اس نے جماعت شروع کر دی میرے ساتھ اب میں نے نماز ختم کی وہ اپنی پڑھنے کھڑا ہو گیا تو کیا اس کا ببال مجھ پر ہوگا تو آپ پر کوئی وبال نہیں ہوگا اسے تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں ہاں اتنا آپ پر واجب تھا کہ آپ پڑھنے کے بعد تھوڑا سے انتظار کرتے جب وہ فارغ ہو جاتا تو اسے بتا دیتے کہ بھائی یہ میں سنت پڑھ رہا تھا آپ کے فرض ہیں وہ سنت والے کے پیچھے نہیں ہوں گے لہذا آپ دوبارہ پڑھ لیں اگر آپ نے ایسا کر لیا تو, تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں کیا تو بہرحال آپ احتیاط اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں کیونکہ اس کے بہرحال فرض پورے نہیں ہوئے ہوں گے اگر اس نے نہیں پڑے دوبارہ تو ابھی ہم ایک مختصر سے بریک پر جائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھی رہیے گا ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ فکس ڈپازٹ میں پیسے ہیں فکس کروائے ہوئے ہیں تو کیا ان پر زکات بنے گی اور گاؤن چھ سال تک کہتے ہیں کہ ہیں اگر وہ کسی بالغ انسان کے ہیں تو پروفٹ کو ہٹا کر باقی جتنا مال ہے اس پر سال ب سال زکات بنتی رہے گی یا بنتی رہی ہے اب اگر پتہ نہیں تھا تو کوئی بات نہیں آپ حساب اب کر لیجئے کہ پہلے سال جتنا مال تھا اس پہ کتنی زکوت بنی اگلے سال کا جب حساب کریں تو پہلے سال کی جو آپ زکات نکال چکے اس کو مائنس کر دیجیے گا پھر وہ جو مال ہے اس کے اوپر زکات کتنی بنی پھر اس سے آگے اسی طرح حساب کر کے جو پچھلے سال کی زکات تھی اسے اگلے مال میں سے مائنس کر کے اگلے مال کے ڈھائی پرسینٹ اس طرح حساب کرتے جائیے لیکن انہوں نے کہا کہ بچے تھے دو ان کے لیے اس طرح پیسے رکھوا دیے گئے تھے اور ان کی عمر اب غریب چودہ اور سترہ سال کی ہے تو دیکھیے لڑکا جو ہے وہ بارہ سال سے پندرہ سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے جب کبھی اسے احترام ہو جائے تو اگر تو ان بچوں کے بارے میں پتا ہے کہ بارہ سال سے پندرہ سال کے درمیان جیسے ایک بچے کی عمر چودہ سال ہے تو کیا بارہ سے چودہ کے درمیان یہ بالغ ہوا یا نہیں اگر نہیں ہوا تو چودہ سال میں یہ بھی, بھی یہ نابالغ ہے لہٰذا اس کے مال پر تو بالکل بھی زکوۃ نہیں ہوگی دوسرا بچہ آپ فرمایا کہ 17 سال کا ہے تو بارہ سے پندرہ سال اگر یاد ہے کہ کب احترام ہوا اس ٹائم یہ بالغ ہو گیا اس وقت سے لے کر سترہ سال تک کی سال بسال زکات بنے گی لیکن اگر بارہ سے پندرہ سال کے درمیان اس کے بالغ ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا نہ اس لڑکے کو یاد ہے تو پندرہ سال کے بعد پھر بالغ ہونے کا حکم دے دیا جائے گا لہذا پندرہ سے سترہ دو سال ان کے بنتے ہیں ان آخری دو سال کا جتنا پیسہ تھا اس کی زکات انہیں ادا کرنی ہوگی لیکن وہ اس وقت ادا کریں گے جب وہ مالن کے قبضے میں آ جائے گا اس سے پہلے نہیں تو اس لیے نابالغ بچے پر تو زکوات نہیں بنتی لیکن بالغ پر بنے گی ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے اطراف میں نہ کوئی رشتہ دار ایسا ہے جیسے ہم زکوات میں نہ کوئی محلے میں ہے تو زکوات کس طرح ادا کریں تو اب اللہ علام آپ کہاں سے یہ کال کر رہے تھے مجھے پتہ نہیں چلا تو آپ پاکستان یا ہندوستان سے جہاں سے آپ کا تعلق ہو وہاں پر کوئی دینی ادارہ معلوم کریں جو واقعی اچھے انداز سے دین کی خدمت کر رہا ہو تاکہ آپ کا پیسہ ضائع بھی نہ ہو ہر دینی ادارہ اچھے انداز سے خدمت کر رہا ہو ضروری نہیں ہوتا تو اس لیے پہلے آپ یہ تحقیق کر لیں اگر واقعی آپ کے قریب کوئی ایسا ادارہ ہے ہندوستان یا پاکستان میں جو اچھے انداز سے کام کر رہا ہے اسے آپ یہ زکوٰۃ دے سکتی ہیں اور دے کے بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ یہ جو مدارس والے ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ زکوات کے مصارف کیا ہیں تو وہ آپ کا اچھا مصرف ہو جائے گا ایک یہ بھائی نے سوال کیا کہ یہ کہیں سعودی سے کال کی کہ میں آٹھ رکتیں یہاں پر پہائی جاتی ہیں اس کے بعد وطر جماعت سے ہوتے ہیں تو کیا میں وطر جماعت سے پڑھوں یا اپنی رکتوں میں شامل تراوی مکمل کر لوں تو غالباً حرم وغیرہ میں تو پوری بیس رکت ہی ہوتی ہیں آپ جہاں رہتے ہوں گے وہاں شاید آٹھ رکت ہوتی ہوں تو بہرحال بیس رکت تراوی ہی آپ پوری کریں گے اور یہ شرح مسئلہ بہرحال ہے کہ وطر سے پہلے بھی تراوی ہو سکتی ہیں اور وطر کے بعد بھی تراوی ہو سکتی ہیں لہذا اگر امام صحیح ہے تو آپ ان کے پیچھے پہلے بھی طرح ادا کر لیں اور ادا کرنے کے بعد پھر اپنی تراوی مکمل کر لیجئے یہ بہن نے کوشچن کیا ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں یہ گھر پہ کہتی میں رہتی ہوں باہر نکل نہیں سکتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ حافظہ بن جاؤں قرآن کو حفظ کر لیں اس کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے دیکھیے جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ حفظِ قرآن یقین ایک اقساطت کی بات ہے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن کوشش یہ کہ بچیوں کو حافظ, حافظہ نہ بنائیں اگر بچوں کی فیلڈ یہ ہے کہ وہ عالمہ بنیں گی آگے چل کے آپ کا ارادہ ہے اور وہ پھر وہ دین کی خدمت ہی کریں گی تو ٹھیک ہے لیکن اگر نارمل زندگی گزارنی ہے جیسے ایک عام عورت کی زندگی ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہوگی پھر وہ دوسرے گھر میں جائے گی اور وہاں شوہر کی خدمت ہی اس کا مقصد ہے تو پھر حفظت قرآن نہ کرانا بہتر ہے اس لیے کہ آگے چل کر بچوں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایک اجنبی ماحول پھر افراد کثیر پھر شوہر کی خدمت پھر آگے اگر بچے وغیرہ ہو جاتے ہیں تو ان کی خدمت اور اس طرح مشغول ذہن کے ہو جاتی ہے کہ حفظ قرآن کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے تو قرآن حفظ کرنا آسان ہے لیکن اس کو استقامت سے یاد ہے۔ جیسے بٹ کے وہ اونٹ کے رسی کھل جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے فوراً نکل جاتا ہے اس کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے اور قرآن یاد کر کے پھر اٹھا دینا یہ گناہ ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق ایسا شخص بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا اگرچہ اس حدیث کی تعویل بھی یہ کی گئی ہے کہ قرآن پڑھ کر بھول جانے سے مراد اس پر عمل نہ کرنا یہ بھی ایک مراد لیا لیکن یہ معنی بھی تو ہے کہ قرآن یاد کیا اور پھر بھول گئے تو ایسا شخص اندھا اٹھایا جائے گا تو پھر بچیوں کو آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے ہمارا مشورہ ہے انہیں شرعی مسائل سکھائیے ہاں ایک دو صورتیں حص کروا دیں کوئی اچھی جو آپ لگے کہ بچیوں کے لیے منافع ہیں ان کے معانی وہ آپ کروا دیجئے پورا حفظ قرآن کی کوشش نہ کریں تو آپ جو بہن نے کوشچن کیا ان کے لیے بھی مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ حفظ قرآن کے بجائے علوم دینی یا سیکھنے کی کوشش کریں تو یہ بہت ہی بہتر رہے گا آپ کے حق میں آگے چل کے آپ کے لئے نافع ہے ایک بھائی نے آپ کے لیے کیا کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی نسوار یا سگریٹ پی لیتا ہے نسوار استعمال کرتا ہے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ان چیزوں سے کوئی وضو نہیں ٹوٹا کرتا ہاں ان کو اگر آپ نے استعمال کیا اور اس کے بعد آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے کلی وغیرہ کر لیں منہ سے بو دور کریں اس کے بعد آپ نماز پڑھیں لیکن وضو بحرال قائم رہے گا ان چیزوں کے استعمال سے وضو پر کوئی فرق نہیں رہتا ہے ایک بھائی نے سوال کیا کہ کئی سالوں کی قضا نمازیں ہیں ان کا حساب کیسے کیا جائے اور ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا تو یہ بار بار ہم جواب دے چکے ہیں پھر اکتفار کر دیتے ہیں کہ پندرہ سال کے بعد سے حساب کر لیں کیونکہ 15 سال میں یقیناً انسان بالغ ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کتنے سال کی نمازیں نکل گئے ہوں گے یعنی ایسا ہوا ہوگا ایک مہینے دو دن پڑی مثلاً چار دن پڑی پھر چھوڑ دی پھر ایک سال میں کچھ افسر پڑے چھوڑ دی تو حساب دشوار ہوتا ہے لیکن آپ بالکان کریں کہ اگر میں جن دنوں میں نماز چھوڑی ہیں ان دنوں کو ملا لوں جو کتنے بن جائیں گے ایک سال دو سال تین سال چار سال جہاں پر آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ ہاں اس سے کم نہیں ہوں گے اتنے تو ہوں گے چار سال پانچ سال بس سمجھ لیں پانچ سال کی قدر نماز آپ کو ادا کرنی ہے قضا جو ہوتی ہے وہ صرف فرائض کی یا واجبات کی ہوگی تو دن میں سترہ فرض ہوتے ہیں اور تین وطر واجب تو بیس رکعتوں کی قضا ہے باقی کسی قسم کی سنت اور نفل کی قضا نہیں ہوتی ہے ان کا حساب کر لیں اب آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ساری فجر پڑھ لیں پھر ساری ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی دن کی آپ یوں ادا کریں پہلے فجر سے ظہر پھر عصر پھر, پھر مغرب پھر اشا. یہ دونوں طریقے بالکل جائز ہیں ایک ساتھ ملا کر بھی ادا کر سکتے ہیں عہد عہدہ پڑھنا چاہیں تب بھی انہیں پڑھا جا سکتا ہے تو ہمارے مسائل چل رہے تھے روزوں سے متعلق اور اس میں ہم نے یہ تین چیزیں بیان کی تھیں انجیکشن کا مسئلہ ضمن آ ہی گیا کہ منافذ بدن کے ذریعے کسی شے کا داخل بدن ہونا تین شرائط کے ساتھ وومٹنگ کا ہونا اور کسی بھی طریقے سے خود پر غصول کو واجب کرنا یہ روزوں کو توڑ دیا کرتا ہے بعد ہمارے بھائی مسواک کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ دورانے روزہ مسواک استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں تو فقے حنفکر اسے بالکل کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن رس والی مسواک ذائقے والی مسواک استعمال مت کیجیے گا کیونکہ اگر اس کا ذائقہ حلق تک پہنچ گیا تو آپ کا روبر ٹوٹ جائے گا تو پرانی کوئی مسواکے لے لیجئے جس کا رس نہ نکل رہا ہو اسے آپ گیلا کر کے کرنا چاہیں مسواک آپ کر سکتے ہیں بعض بھائی پوچھتے ہیں کہ حالت روزہ میں پیسٹ یا منجن وغیرہ کا استعمال کیسا ہے تو یہ شرن جائز نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے حالت روزہ میں انہیں استعمال کیا اور ان کے ضرورات حلق تک پہنچ گئے ذائقہ محسوس ہو گیا تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا اور اگر روزہ نہیں بھی ٹوٹا یعنی آپ نے حلق تک نہیں جانے دیا تب بھی ذائقے دار چیز کا حالت روزہ میں بلا وزر چکھنا مکرو ہوتا ہے لہذا سے بچنا چاہیے مسائل جس جاری رہیں گے رمضان میں بھی ہمارا پروگرام آکام میں شریعت جاری رہے گا اس میں ہم ان مسائل بیان کرتے رہیں گے اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور دبئی اور یو کے میں ہم سے تعاون کرنے والے بہت سے بھائیوں کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لیے دعا کیجیے ہم آپ کے لیے دعا ہیں کہ اللہ تبارک بتارا آپ کو رمضان کی مکمل برآت فرمائے آمین و آخرا الحمد للہ رب العالمین حبیب